Ask مفتی تارک مسعود اچھا جی سوال پوچھا ہے قربانی واجب ہے یا سنت قربانی واجب ہے یا سنت ہے ایک عالم دین نے کہا ہے کہ واجب نہیں سنت ہے محمد جنید ریاض سے اختلافی مسئلہ حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب اور اس کے دلائی بہت مضبوط ہیں حتیٰ کہ بعض عرب علماء نے بھی اس میں فقہ حنفی کے قول پہ فتویٰ دیا ہے یعنی وہ بھی اسی کو احتیاط قرار دیتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کیا جائے اس مسئلے میں کیونکہ یہ جو حدیث ہے حضرت ابو حیرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع وجد فلم فلاق اور ربن مسَ النا جس شخص کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور پھر بھی وہ اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے بعض کہتے ہیں حدیث موقوف ہے حضرت ابو حریرہ کا قول ہے اگر حضرت ابو حریرہ کا بھی قول ہے تو بھی بہکم مرفو ہی ہے تو لیکن صحیح بات حدیث حسن ہے اور اسی بیس پر بعض عرب علماء کا بھی یہ فتویٰ شیخ صالیہ علسّمین جو سعودی عرب کے مشہور عالم ہیں انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس معاملے میں وجوب کے قول پر عمل کیا جائے جو صاحبِستعت لوگ ہیں اچھا بھائی کیا قربانی کی احادیث ضعیف ہیں ایک عالم کا کہنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق جتنی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں کیا یہ بات صحیح ہے قصیم احمد انڈیا سے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے قربانی سے متعلق بہت صحیح احادیث بھی موجود ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بالفرض حدیثیں ضعیف بھی ہوں تو اجماعی امت سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے پوری امت کا اس پر ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ اجماع چلا رہا ہے قربانی کرنے کا ثواب کیا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے شمس صاحب انڈیا سے جی ہاں شمس صاحب حدیث میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے ایک صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ جو رواں ہوتا ہے جو جیسے دمبے کے بال دمبے پہ تو رواں ہوتا ہے نا تو آپ نے فرمایا اس پہ بھی کیا پلاٹ پر قربانی ہے اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت ساڑھے سات یا آٹھ لاکھ روپے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی ابھی ابو محمد کراچی سے جی ہاں کیونکہ یہ پلاٹ نہ آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے نہ آپ اس میں رہ رہے ہیں تو یہ ضرورت سے زائد مال میں داخل ہوگا اور چھ سات لاکھ اس کی قیمت ہے تو پھر تو لازمی قربانی واجب ہے ضرورت سے زائد سامان کا مطلب کیا ہے ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل بتا دیں کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں تو بھی شامل ہوں گی علی صاحب کراچی سے جناب علی صاحب اس میں بہت کچھ فقا نے لکھا اپنے دور کے عرف اور اپنے زمانے کے لحاظ سے بعض نکاح کہ چھ جوڑے سے تین جوڑے گرمیوں کے تین سردیوں کے اس سے زائد جو کپڑے ہوں گے وہ ضرور سے زائد ہوں گے بعض نکاح ایک جوڑا جوتے کا تو ٹھیک ہے ایک سے زیادہ ضرور سے زائد ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال میں آ رہی ہے آسان قول یہی ہے تو اس کو ضرورت ہی میں سمجھا جائے گا آپ کے پاس دو جوڑے جوتے کے ہیں لیکن وہ استعمال میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ضرورت میں داخل ہیں کپڑے اب پہلے زمانے کی طرح نہیں ہیں اب کپڑے بار بار دھل رہے ہوتے ہیں بار بار میلے ہو رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی ضرورت دس جوڑے ہوتے ہیں بعض کی ضرورت پانچ جوڑے ہوتے ہیں تو اگر کپڑا استعمال میں آ رہا ہے تو وہ بھی ضرورت میں داخل ہے انسلہ کپڑا پڑا وہ استعمال میں نہیں ہے تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے تو یا کوئی کپڑا پورے سال ہی استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی ضرورت میں داخل نہیں ہے جیسے بعض خواتین نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں مگر جہیز کے کپڑے ابھی تک انہوں نے دولن کے کپڑے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ویلیو لگائی جائے گی معذرت کے ساتھ آسک مفتی تارک مسعود